بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم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 جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثر نے مو پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرِ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 ہم اپنا کام کرتے الم اندش مسم یوہ ان کم ال ہوں سست تیم ال مشرقی کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہاں مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی مابود ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرقوں پر افسوس ہے جو زکوت نہیں دیتے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 تم نش و أَوْ ادانو سکال ارب پوان سکو أَوْ اربی پوکر کو ل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 باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں فَإن أعرضوا فقل أنذرتكم مثل عاد پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا اتمو سی بینی عید خلفیم اللہ تبدو لو شر مر اکتف بِمَا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 ہم اس کو نہیں مانتے بروفل او رق و قالوم اولم یو اندی خلق ہوں اشد من ہوں کنو بھی اب جو عاد والے تھے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 لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْذَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ تو ہم نے بھی ان پر نوہست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی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 اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکھٹا کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گے حَتَّىٰ اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے آزا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں وقالو وہ کالو د شہید تم مار کالو الله الذي نو لو پپل شعیو خل پکم اوتی الئی تر اور وہ اپنی کھالوں یعنی اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نط بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو وما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 تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے فَإِن فَالنَّار لهم وَإِن يستعتبوا فَمَا هُم مِنَ <الْمُعتبِين> اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دو زخی ہے اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وم کو اف ز نو لین این و ملف ہوں وحکال ملک وحکال فِي ام کد لمی کب لین مینل جی ول خوسیری اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کا عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنائی نہ کرو اور جب پڑھنے لگیں تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو فَلَنُذِيقًا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 منل جل مت اکد مین جل ہوں مت اپ منلی کن منلسفلی اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار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 استقاموا تتنزل علیہم الملائکت ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشرو بالجنة وابشرو بالجنة اللتی کنتم توعدون جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ گمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ نح نو اولیا کم فی الحت و فل کم فی ہم کم ما تدعون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 لو اشم سو لسم سی ویلو کم ریوسول تم تم اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے تم لوگ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 جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي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 جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ذر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَا وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلِنِهِ وَيَوْمَ يُنَا دِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيد قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی کچھ خبر ہی نہیں وضل عنہم ما كانوا يدعون من اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں لا يسأم الانسان من دعاء الخير ان مسه الشر انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے آس توڑ بیٹھتا ہے ولئن من بعد ضراء مسته هَذَا لِي هذا وَمَا أظن قائمة ولئن رجعت إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لوشن الذين كفروا بما عملوا من عذاب اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی پس کافر جو کیا کرتے ہیں وہ ہم ان کو ضرور جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر پہل کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو فَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ انه على كل شيء ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے الف الف دیکھو یہ اپنے پروردیگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں